لواد الكفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وقال في موضع آخر وقال في الموضع الاخر قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال صل الله صلى الله عليه وسلم لا تتبعوا سنن من كان قبلكم حدوا القضته بالقذى رسد النسارا قالآمن رواخاری معزد اور محترم سامعین آج کے اس دور میں مسلمانوں پر جہاں بہت ساری مصیبتیں نازل ہوئی انہیں میں سے ایک بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج کے مسلمان غیر مسلموں کی مشابہت اور ان کی تقلید کرتے ہیں ان کی دینی اور مذہبی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں زبانی طور پر بھی اور رسائل اور واٹس ایپ اور فیس بک کے ذریعے بھی یہ بہت بڑی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی ہے جو آج کے مسلمانوں میں بے قصرت کی چیز پائی جاتی ہے دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے آج دسمبر کی بائیس تاریخ ہے دسمبر کی پچیس تاریخ کو نصارہ کرسچین کرسمس ڈے مناتے ہیں اور کرسمس ڈے کا منانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے یا ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ایک طرف تو ان کی علاوہ ولادت کے قائل ہیں اور دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور تین رب میں سے ایک رب مانتے ہیں اور اسی بنیاد پر اس مہینے کی پچیس تاریخ کو ان کی ولادت کی خوشی میں جشن مناتے ہیں اس جشن میں شریک ہونا مبارک بات دینا دین اسلام کے اندر حرام اور ناجائز ہے کیونکہ اس کی بنیاد کفر پر ہے اور باطل پر ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آج کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے رہے عبدالن متحد اللہ صاحب اللہ نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو اولاد بنایا قل اللہ عدد آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا اور تنہا ہے اللہ عمد اللہ بے نیاد ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے لمی علی نہ اس کسی کو جنا ہے نہ سے کوئی جنا گیا ہے غلام کلو قف ند اور اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے کوئی برابر نہیں ہے یہ ہفتے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور اللہ اور رب بھی مانتے ہیں ان لوگوں کے یہاں تین رب کا تصور ہے انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب مانتے ہیں اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کافر قرار دیا لقت کفر قالو تعالیٰ ان, ان لوگوں نے کفر کیا کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین ربوں کا تیسرا رب ہے یعنی وہ تین رب کے قائل ہے نصارا کہ دنیا کو بنانے والے تین لوگ ہیں تین رب ہیں تو اللہ تعالیٰ ہے دوسرے جبیل امین اور تیسرے عیسیٰ علیہ السلام اور کچھ لوگ مریم کو بھی مانتے ہیں تو اس طریقے سے یہ ان کا عقیدہ ہے اسی عقیدے کی بنیاد پر اس مہینے کی دسمبر کی پچیس تاریخ کو لوگ جشن مناتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ جس کی بنیاد ٹخر پر ہو جس کی بنیاد باطل پر ہو جس کی بنیاد یہ ہو کہ رحد اللہ علیہ السّلام اللہ کے بیٹے ہیں جس کی بنیاد یہ ہو کہ عیسیٰ علیہ السّلام کو رب مانتے ہوں جس کی بنیاد یہ ہو کہ انہوں نے علیہ السلام کو پھانسی دے دی ایک طرف تو رب مانتے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی عقیدہ رکھتے کہ ان کی ولادت بھی ہوئی اور ان کی وفات بھی ہو ان کو پھانسی بھی دے دی گئی وہ کون سا رب تھا جو اپنی ذات نہیں بچا سکا اسے پھانسی دے دی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب نہیں تھے ناعد بلّہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے اللہ کے نیک بندے تھے نبی و رسول تھے اللہ رب العمی نے بےغر باغ کے ان کو پیدا کیا حضرت مریم کے لڑکے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلاطلام ان کو پھانسی بھی نہیں ہوئی اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے پہلے دنیا کے اندر نازل ہوں گے اور شریعت محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے دجال کا قتل کریں گے عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام وہ زندہ ہے دوبارہ دنیا کے اندر ان کا نزول ہوگا یہ اسلام کا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کا صحابہ علم کرام کا عقیدہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے علیہ السلام کے تعلق سے پیش کیا ان کے اندر اللہ ہر برامین کی کوئی خصوصیت نہیں تھی انہوں نے نہیں لوگوں سے کہا کہ میری عبادت کرو جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہر نبی کی دعوت یہی تھی وہ عبداللہ علامد شریف کو بھی شاعر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو سب نے اللہ اقبال کی دعوت دی سب نے توحید کی دعوت دی سب نے آخرت کی طرف بلانے کی دعوت دی اور کسی نے شرک اور بداعت اور خرابات کی طرف نقد باللہ دعوت نہیں دی صاء علیہ السلام بھی قیامت کو انکار کر دیں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم نے کہا تھا کہ تم لوگ میری عبادت کرو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو بہتر جاننے والا میں نے ان سے ایسے کوئی بات نہیں کہی تھی کہ لوگ میری عبادت کریں یا میری ماں کو معمول بنا لے میری ماں کی عبادت کرے اس لیے یہ جو بنیاد یہ جو ان کا جشن ہے یا ان کا جو پروگرام ہوتا ہے یا کرسمس ڈے ہے یہ شروع سے لے کر کے آخر تک کفر اور بادل کی بنیاد پر ہے لہذا ایسے پروگرام میں اور ایسی چیزوں میں شرکت کرنا اسلام کے اندر حرام ہونا ظاہر ہے ہمارے کی پیشنگوئی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ یہودارا کی پیروی کرو گے سعید بخار مسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس حدیث کے سناتے ہیں قبل کو تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی پیروی کرو گے ان کے طور طریقے کو اپناؤ گے حتلقا جس طریقے سے دو تیر ایک برابر ہوتے ہیں اور ان کے اندر ان تیر اور کمان کے اندر کوئی فرق نہیں ہوتا دوسری حدیثوں کے اندر آپ نے جوتے سے مثال دی جس طریقے دو جوتے ایک دم ایک جیسے ہوتے ہیں داہنے پاؤں کا جوتا بائیں پاؤں کا جوتا کلر میں لمبائی میں چوڑائی میں اور اس کا جو تسمہ ہوتا ہے جو باندھتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے ایک دم ہو بہو ہوتا ہے ہمارے بین فما ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم لوگ تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ان کی تم تکلیف کرو گے ان کے طور طریقے کو اپناؤ گے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی سانڈا کے بل میں گیا ہوگا تو ہماری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو سانڈا کے بل کے اندر جائیں گے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے اور یہ مثال یہاں تک آپ نے دی کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی نعود بلّہ کروڑوں بار نعود بلّہ اگر اس نے اپنی ماں کے ساتھ ہماری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں گے محکا نہ کریں گے اس قدر تم ان کی پیروی کرو گے اس قدر ان کے دور طریقے کو بنا ہو گے اس لئے آپ دیکھئے پہلی ایک امتیں نصارہ جو امتیں گزر چکی ہیں آج پائی بھی جاتی ہیں امتیں وہ شرک, کے اندر پیدا وہ شرک ان کے اندر آیا آج دیکھیں امتیں مسلمہ کے اندر بھی بہت سارے لوگ بلکی اکسنیت آج شرک کا شکار ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کرتے ہیں قبروں پر جا کر کے طواف کرتے ہیں مزاروں پر جاتے ہیں سجدے کرتے ہیں غیر اللہ کا رکو کرتے ہیں سجدے کرتے اور غیر اللہ کے نام پر نظو نیات پیش کرتے ہیں غیر اللہ کی قسم کھاتے وہ ساری چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے رکو اور سوجود نماز روزہ حج زکات طواف قربانی وہ ساری چیزیں غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں انہوں نے بھی شر کیا اور اس امت کے اندر بھی شر پیدا ہو گیا قبا نے فرمایا کہ تم ہو بہن کی نقالی کرو گے ان کے طور طریقے کو پناو گے. یہاں تگر کے بل میں گئے ہوں گے امت کے اندر بھی لوگ ایسے ہوں گے کے کے گے سچے ہیں. آب کی بات آئی اور آب امت مسلمہ پر نظر آج مسلمہ کس قدر پستی کا شکار ہے اللہ کی توحید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینے کی وجہ سے دین پرمل نہ ہونے کی وجہ سے اور اس طریقے سے ذلت اور پستی اور رسوائی کا شکار ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کی پیروی کرو گے صابق رام نے پوچھا کون ہیں وہ لوگ یہود و نصارہ تو آپ نے فرمایا کہ اور کون لوگ یعنی یہود و نصارہ جو بھی غیر مسلم ہیں کافر ہیں مشرق ہیں یہود و نصارہ ہیں جن اسلام پر نہیں ہیں، ان کے طور طریقے کہ تم ان کی تباہ تقلید کرو گے یہ امانبی کی پیشین گوئی تھی لہٰذا آج یہ پیشین گوئی ثابت ہو گئی آج بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو باقاعدہ ہیپی کرسمیت لکھ کر کے لوگوں کو میسج کرتے ہیں ان کے پروگراموں میں تب ہوتے ہیں باقاعدہ علماء کا اجماع ہے امام خیم رحمت اللہ علیہ نے امام شیخ السلام طیبیہ نے اور بہت سارے علماء نے کہا ہے کہ ایسے پروگرام شرکت کے حرام ہے مٹھائیاں تقسیم کرنا حرام ہے دن ایسا کام کرنا جو اور دنوں میں انسان نہیں کرتا رہا ہو وہ کرنا حرام اور ناجائز ہے شرکت کرنا حرام مبارکباد دینا حرام ان کے لیے کوئی کام کرنا حرام یہ ساری چیزیں حرام ہے کیونکہ نیکی کے بجائے جو برا برائی ہے اور ظلم اور جاتی ہے شرک ہے اور کمر ہے اس پر لوگوں کا تعاون کرنا ہے جبکہ کہ ہماری شریعت کے اندر نیکی پر تعاون کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ تعام اور بر تقویٰ تعامی سو نوجوان نیکی اور تقوہ پر ایک دوسرے کا تعاون کرو اور اس میں یعنی گناہ اور ظلم و زیادتی پر سرکشی پر کسی دوسرے کا تعاون نہ کرو یہ گناہ پر تعاون کرنا ہے یہ. یہ گناہ کرنا ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے آپ جا کر کے کیا اس کے ساتھ گناہ کریں گے یہ کفر کا عقیدہ ہے یہ جو ہفتے عیسائی اسلام کے بارے میں لوگ رکھتے ہیں لہٰذا ایسے پروگرام میں شرکت کرنا دو بجے سے خالی نہیں ہے یا تو آدمی کا بھی عقیدہ وہی جو نشارہ کا عقیدہ عیسو علیہ السلام کے بارے میں تو ایسا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا اگر وہ اللہ کا بیٹا مانتا یا رب مانتا یا یہ مانتا کہ حفت عیسو علیہ السلام کو رب کی خصوصیات ہو گئی تھی جو اللہ تعالیٰ کی شاید خاص تھی تو انسان ایسا عقیدہ رکھنے والا اسلام کے دائرے سے نکل جاتا اور اگر یہ عقیدہ نہیں رکھتا اس کا عقیدہ اگر مان لیجیے صحیح بھی ہے حفظ عیسویہ السلام کو اللہ کا نبی و رسول مانتا ہے اور اس طریقے سے جو برے عقیدے ان کے بارے میں نشارہ رکھتے ہیں ان عقیدوں کا قائل نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی ایسے پروگرام میں شرکت کرنا اس کے لیے حرام ہے کیوں اس لیے کہ حرام کام پر یہ پروگرام کیا جاتا ہے باطل عقیدہ اس کی بنیاد ہے اس لیے جو چیز باطل ہوگی جو چیز بدات ہوگی جو چیز حرام ہوگی اس کے اندر شریک ہونا بھی حرام ہوگا چاہے دنیا کا کوئی بھی انسان کرے یہ تو غیر مسلم کرتے ہو تو نصارہ آپ دیکھیے مسلمان بہت سارے ایسی چیزیں کرتے ہیں جو دین کے اندر مداعت ہیں اس کے اندر شریک ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہے جیسے عید ملاد النبی لوگ مناتے ہیں رجب کے کوٹے مناتے ہیں بہت ساری مداعت ہمارے ملکوں کے اندر رائج ہیں لوگ کرتے ہیں ان تمام مداحت کی محفلوں میں شرکت ہو کرنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے لوگ اپنے بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے بچوں کا اور اس برتھ ڈے کے اندر شرکت کرنا جائز نہیں ہے یہ ساری چیزیں جہاں غیر مسلموں کی تقلید ہے وہیں دین اسلام کے اندر بدعت اور حرام ہیں لہذا جب مسلمان ایک کلمہ پڑھنے والا جب کسی بدعت کی ارتکاب کرے اور بدعات کی طرح بدعات کی کوئی محفل منعقد کرے اس کے اندر شریک ہونا جب ہمارے لیے جائز نہیں ہے تو ایک ایسی چیز جس کی بنیاد کفر پر, پر ہے شرک پر ہے اللہ کے انکار پر ہے نبی کی انکار پر ہے ایسے پرگرام کے اندر ایسی مجلس کے اندر شرکت کرنا ایک مسلمان کے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے اسی لیے علما کا فتویٰ باقاعدہ امام القیب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ اس کے تعلق سے عشمان نقل کیا ہے کہ تمام علماء کے اس بات پر فتوا ہے کہ کس طریقے اس کے اندر شریک ہونا جائز نہیں ہے امام ابر طیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پیش کی انہوں نے وہ حدیث سے پہلے بارہ آپ لوگ سن چکے ہیں اسی نمبر سے سابق متحد رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث سے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی تشریف لائے اور انہوں نے سوال کیا کہ میں نے نظر مانی ہے کہ بوانا ایک جگہ ہے وہاں جا کر کے میں او ذبح کروں گا ہمارے سے سوال کیا کہ کیا وہاں کبھی جاہلیت میں سے کوئی عید ہوتی تھی وہاں پر کیا زمان جاہلیت کے عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی ہے جس جگہ جا کر کے تم جانور ذبح کرو گے اللہ کے نام پر بسم اللہ اللہ ہو کہہ کر کے ذبح کرو گے کیا وہاں پر زمان جاہلیت کے عیدوں میں سے کوئی عید کوئی جشن کوئی تیوہار وہاں منایا جاتا ہے لوگوں نے کہا کہ نہیں پھر آپ نے پوچھا جاتی ہے وہاں پہ یا کی جاتی تھی وہاں کوئی بہت تو نہیں ہے جہاں جا کر کے تم جانور جمع کرو گے لوگوں نے کہا کہ نہیں تو آپ نے کہا جا کر کے اپنی نظر پوری کرو آپ ذرا بتائیے امام رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسی جگہ جہاں زمان جاہلیت کافر اور مشرک کا تیوہار منایا جاتا ہو وہاں پر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا جائز نہیں ہے تو وہ محفل اور وہ جشن جس کی بنیاد باطل پر ہو کفر پر ہو اس کے اندر شرکت کرنا اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا کیسے انسان کے لیے جائز ہوگا جب وہاں اللہ کے نام پر آپ جانور ذبح نہیں کر سکتے وہاں جا نہیں سکتے آپ تو ایسی جگہ ایسی چیز جہاں پر شرک اور کفر جس کی بنیاد ہو اس پروگرام کے اندر شرکت کرنا آپ کے لیے کیسے جائز ہوگا یہ بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا اس کی حرمت اور سنگین ہے اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے لہذا میرے بھائیوں ایسے ایسی چیزوں کے اندر شرکت کرنا کسی بھی مسلمان کے لیے قطام جائز نہیں ہے بہت سارے لوگ اس دن کھانا بناتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں لوگ کھاتے ہیں شوق سے مبارکباد بھی دیتے ہیں آپ کا مبارکباد دینا گویا کہ آپ اس کے دین کو برتن سمجھتے ہیں آپ اس کے دین کو برہر سمجھتے تبھی مبارکباد دیتے ہیں مبارک کس چیز کے لیے ہوتی ہے حق کے لیے برکت ہوتی ہے حق کی مبارکباد دی جاتی ہے آپ عید کی مبارکباد دیتے ہیں کئی یعنی طریقے سے کسی کی شادی ہوگی آپ اس کی مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رشتے کو کامیاب کرے یا آپ کوئی تجارت کرتا ہے آپ اچھی تجارت کامیاب ہو جاتی ہے آپ اس کو مبارک مبارکباد دیتے ہیں کہ آپ نے اچھا رشتہ کیا یا اچھی تجارت آپ نے کی اللہ اس کے اندر برکت رکھے اس کی مبارکباد بھی لی ہے تو کفر اور باطل کی مبارک مبارکباد آپ دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گویا کہ کفر اور باطل کو براہ سمجھتے ہیں آپ گویا کہ اس کا اقرار کرتے ہیں اگر اقرار نہیں کرتے تو کم سے کم یہ بداعت اور معاشر سے کمتر چیز نہیں ہے یہ ایسی محفلوں کے اندر شرکت کرنا اسی لیے علماء نے اس کو باقاعدہ حرام و ناجائز قرار دیا ہے اور اللہ کے دیسے من جو کسی قوم کی مشابہ اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی قوم کے اندر ہوتا ہے ہمارا دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے دین توحید ہے دین سنت ہے یہ سلم صالح کے عقید اور منہج پر چلنے کا نام ہے دین اس دین کا تشخص ہے اس دین کی پہچان ہے ہمیں کسی دوسرے دین کی دوسرے مذاہب کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان کے مذاہب کی بنیاد پر ان کو آپ مبارکباد پیش کریں اس کا تعلق ان کے دین اور مذہب سے ہے یہ اس لیے جائز نہیں ہے یہ اس کا عمومی زندگی سے تعلق نہیں ہے یہ ان کے مذہب سے تعلق ہے وہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں وہ ان کا دین ہے یہ اس لیے ہر وہ چیز جو کافر اور غیر مسلم کے دین سے متعلق رکھتی ہو اس کا دینی میلہ دینی تیوہار ہو ایسے دینی تیوہاروں کے اندر شرکت کرنا حرام ہے جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر مان دیپاولی ہوتی ہے دشہرا ہوتا ہے اور ہولی ہوتی ہے یہ سب غیر مسلموں کا مذہبی تیوہار ہے یہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے یہ عام کام ان کا مذہبی تیوہار ہے یہ ان کے دین سے متعلق ہے اس کے مطابق آپ ان کو مبارکباد دیں ہیپی دیوالی کہیں ہیپی کرسمس کہیں ہیپی ہولی کہیں ہیپی دسہرہ کہیں گویا کہ آپ اس کے دین کو بڑھا سمجھتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق دین سے دین کی بنیاد تو وہ کرتا ہے وہ اس لیے نہیں کرتا ہے کہ ایک انسان کے ناطے نہیں دین کے ناطے کرتا وہ اس کا مذہب یہ اس کا دھرم ہے یہ لہٰذا اگر آپ اس کو مبارکباد دیتے ہیں تو گویا کیا اس کے دھرم کو بابر کا سمجھتے ہیں اس کے دھرم کو براہ سمجھتے ہیں اس لیے ایسا کرنا حرام میرے بھائیوں قطم نا جائز ہے ہمارے جایدری مرتشب قوامین حدیث کی روایت ہے جو کسی قوم کی مشابہ اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی کے اندر ہوگا ایسے موقعوں سے تقسیم کی گئی مٹھائی کھانا بھی حرام ہے آپ مزار کی مٹھائی نہیں کھا سکتے گھر اللہ کے نام پر چڑھائی ہوئی ہے آپ دیوالی اور ہیپی کی اور کرسمس یا دشہرا اور فرانے فرانے جو تیوہار ہیں غیر مسلموں کے ان کی مٹھائیاں اور آپ نہیں کھا سکتے ان کے مردنوں پر چڑھائی ہوئے پرساد آپ نہیں کھا سکتے یہ حرام ہے کیونکہ ان کے تعلق دین سے یہ اس کا تعلق مذہب سے ہے یہ. ایسے اس کا تعلق نہیں کہ کوئی غیر مسلم آپ کو دعوت کھلا دیا یا کہ کوئی غیر مسلم ہوٹل سے گیا لا کر کے آپ کو مٹھائی دے دیا کوئی مناسبت اس کی نہیں ہے یا آپ کو گھر پر چائے پلا دیا یا اس طریقے سے اس نے آپ کو ہوٹل لے گیا اور کسی ہوٹل میں آپ کو کھانا کھلا دیا یہ انسانیت کی بنیاد پر اس میں آپ شریک ہو سکتے اس میں آپ جا سکتے کیونکہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے اس کا تعلق دین اور دھرم سے نہیں دھرم کی بنیاد پر نہیں کرتا وہ اس کا تعلق انسانیت کی بنیاد پر حالات سے اچھے معاملے سے اس کا تعلق ہے لہذا آپ اس کے اندر شرکت کر سکتے ہیں کوئی آپ کو لے آ کے کھانا کھلائے آپ کھانا کھا سکتے کوئی آپ کو تحفہ دے دے مان لیجیے آپ اس کا تحفہ لے سکتے ہمارے بین غیر مسلموں کا تحفہ قبول کیا ہمارے بین کو غیر مسلموں نے دعوت دی آپ ان کی دعوت قبول فرمائی غیر مسلم کے مشکی سے آپ نے باقاعدہ پانی کیا لے کتاب کے مشکیزے سے خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے آپ کو دعوت دی آپ اس کی دعوت قبول کر لی, اس دعوت, قبول کر لی دعوت کے اندر ذہن دلا دیا تھا ایک صحابی تو ان کی وفات ہو گئی اس دعوت کو کھانے کے جیسے سے اس لیے ہمارے نبی اس عورت کو قتل کر دیا تھا اس عورت کو ہمارے نبی نے قتل کر دیا تھا جو, جو اس دعوت کھانے کی وجہ سے جن کی وفات ہو گئی جن کا نام تھا مارول بن سوید رضی اللہ عنہ ہمارے نبی اس کو قتل کر دیا اس عورت کو تو اس نے جان بوجھ کر کے زہر ملایا تھا اللہ رب المین نے ہمارے نبی کی حفاظ کرائی اس سے معلوم ہوتا کہ ہمارے نبی غیر نہیں معلوم تھا آج ہمارے ملکوں کے اندر بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ جو قبر پرست مسلمان مزار پرست مسلمان ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے سن کو غیب غیر معلوم تھا ہماربی غیب داں تھے عالم الغیب تھے آپ ذرا سوچیے اگر آپ کو غیب معلوم ہوتا تو آپ کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے ایک صحابی کی موت ہو گئی آپ کو معلوم ہوتے ہوئے بھی آپ نے صحابی کو نہیں بتایا کہ مت کھانا اس کے اندر زہر ملا ہوا کتنا بڑا جانتے ہوئے بھی کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. نہیں بتایا کی لیکن صحابی کو, ہو اس کو قتل کیا سوال یہ کہ آپ کو معلوم آپ نے کیوں نہیں بتایا پھر آپ نے عورت کو جرم کے اندر کساس کے طور پر ایک آدمی کو قتل کیا شہید کر دیا کیوں آپ نے قتل کیا جب آپ کو معلوم تھا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے لہٰذا ہمارے کو غیر کا علم نہیں تھا اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے یہ کفر اور شرک کا عقیدہ ہے اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی عالم الغیب ہے وہ اللہ اور کے ساتھ شرک کا رکھتا ہے یہ خصوصیت ہمارے نبی اللہ کی لیے ہے جیسے اللہ اولاد دینے والا اللہ بالک برسانے والا اللہ مارنے اور جلانے والا ایسے ہی اللہ غیب کا جاننے والا ہے اگر کوئی اللہ کے بارے میں کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب الامین کے علاوہ کوئی اولاد دیتا اور شرک کرتا ایسے کوئی اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں بھی چاہے نبی ہو رسول ہو فرشتے ہوں دنیا کی کتنی مہذت اور کتنی مقرب ہستی کیوں نہ ہو اگر اس کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ بھی غیب جانتے تھے اللہ براہین کے ساتھ شرک کا عقیدہ ہے تو یہ جو حدیث ہے اس حدیث کو میں نے اس لیے کے سامنے پیش کیا کہ عام دعوت غیر مسلم کے قبول کر سکتے ہیں لیکن اگر مذہب سے متعلق ہے تو اس مذہب کے اندر شریک ہونا مذہب کے اندر جو مٹھائیاں یا اس شریک شیرینی یا کھانا پینا جو بھی چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں وہ مذہب کے نام پر کی جاتی ہیں اس لیے ان چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے شریعت کے اندر ناجائز ہے امام بن وسمی رحمتہ اللہ علیہ کے فتوا میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ فرماتے ہیں وہ کہ حرب اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے اوپر حرام ہے ا تشدق بالکار کافروں کی مسابر اختیار کرنا بے اقامت الحفلات بے حا دل اس مناسبت سے جشن منعقد کرنا ان کے اوپر حرام ہے او تبادل الحدایا یا گفٹ دینا ایک دوسرے کو او توی الحلوا یا حلوہ اور میٹھا تقسیم کرنا او اطباق الطعام یا کھانا بھیجنا او تعطی العمال نہ وزالف یا چھٹی کر دینا عمل نہ کرنا ڈیوٹی نہ کرنا جو آپ کرتے ہیں ہمیشہ اس کو نہ کرنا آپ کا اس جیسے سے کہ یہ یہ ہے یہ وہ فرماتے ہیں یہ چیز حرام ہے اس لیے کہ مانبی کی حدیث ہے جو کسی قوم کی مشابہ اختیار کرے گا اس کا شمار اسی میں سے ہوگا ابرف علا س اور جس نے کچھ ایسا کیا وہ گنگار ہوگا سوا انفا مجامرت ان چاہے اس نے مجاملت نے کیا ہو مجامرت مانے یعنی उनका ان کا دل लिए کے لیے ناراض ہو جائیں گے یہ ہو جائیں گے فلاں ہو جائیں گے دوستی پر या प्यार جائے گا اور تو में किया محبت بھی کیا اور حیات یا आपने حضور میں آپ نے کیا کے میرا سبب یا اس کے علاوہ کسی بھی سبب کی بنا پر آپ نے کیا لے من فی دین اللہ کیونکہ اللہ کے دین میں مداحن اس کے قبیل سے ہے یعنی دین میں آپ پختہ نہیں ہے دین میں آپ مضبوط نہیں وہ اپنے دین پر عمل کر رہا ہے اور آپ نے دین کو چھوڑ رہے ہیں وہ دین کی بنیاد پر جشن منا رہا ہے اپنے عقیدے کی بنیاد پر جشن منا رہا ہے اور آپ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں نبی کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں یہ دین کے اندر مداحنت ہے کمزوری ہے یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان کے اندر خلل ہے لہذا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر شرکت جانت کرنا جانت نہیں ہے امن اسباب تقویت نفوص الغفار وہ فخر اور اس سبب سے بھی ہے کہ آپ جو کفار ہیں آپ ان کو تقویت پہنچا رہے ہیں اور ان کو اپنے دین پر فخر کرنے کا آپ انہیں اسباب مہیا کر رہے ہیں اپنے دین پر فخر کرنے کے لیے کیونکہ کتنے ہمارے ماننے والے مسلمان بھی ہمارے ہمارے پروگراموں کے اندر شرکت کرتے ہیں یہ بھی آتے یہ بھی آتے اس لیے میرے بھائیوں ایسا کرنا کسی بھی صورت میں انسان کے لیے جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ اللہ تشدد الزور اللہ رب العامی اہل ایمان کی خوبی بیان کی ہے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ جھوٹی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے یا جھوٹی گواہی نہیں دیتے یہاں یا جہاں, جہاں, جہاں جھوٹا کاروبار ہوتا ہے جھوٹ کا کام ہوتا ہے وہاں پر وہ لوگ شریک نہیں ہوتے عیشائی کی تفسیر میں فرمات امام مجاہد اور ابن سیرین اور بہت سارے علماء نے اس کے تعلق سے بیان کیا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ان کے عیدوں کے اندر شرکت کرنا ان مطلب یہ ہے لرون آیا دہم ان کے عیدوں میں شرکت نہیں کرتے کین کے عید میں غیر مسلموں کے عید میں غیر مسلموں کی محفلوں میں جس کا تعلق ان کے کے دین سے ہے اس کے اندر شرکت نہیں کرتے ہمارے اندر اسلام کے اندر دین کے صرف دو عید ہیں جو سال میں آتی ہیں ایک اور عید ہے جو ہفتہ واری عید ہے جو ہفتے کے اندر آتی ہے باقی اور کوئی عید اسلام کے اندر نہیں ہے لہذا اگر مسلمان بھی کوئی چوتھی عید یا کوئی تیسری عید سال میں تیسری عید کا اگر کا کوئی ایجاد کرتا ہے تو اس کے اندر بھی شریک ہونا ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا تو پھر غیر مسلم اگر یہ کرتا ہے دین کے نام پر جس کی بنیاد میں فرور شرک ہے اس پروگرام کے اندر اس جشن کے اندر ایک مسلمان کے لیے شریک ہونا کیسے جائز ہو سکتا ہے آپ خود غور کیجئے اسی لیے عید ملازالنبی منانا حرام ہے اس کے اندر شریک ہونا بھی حرام ہے کیونکہ اسلام سے کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ سالمی مرتبہ جو ہمارے ملکوں کے اندر بنائی جاتی ہے یہ سراسر جداد اور حرام ہے جب مسلمان کرے بداف ہے ناجائز حرام ہونا شرکت کرنا تو غیر مسلم کرے تو بھی ناجائز و حرام بلکہ اور زیادہ حرمت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر شریک ہونے سے گویا کہ آپ اس کے عمل کو اور اس کے دین کو جائز سمجھتے ہیں اور برحک سمجھتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں علماء کا فتویٰ ہے اور اس طریقے سے قرآن اور حدیث کے نصوص موجود ہیں کہ ایسے پروگرام کے اندر یا ایسے جشنوں کے اندر شریک ہونا ہمارے لیے قطان جائز اور دوست نہیں ہے ایسے فتو سے دھوکہ مت کھائیں آج واٹس ایپ پر فیس بک پر ایسے بہت سارے دین بیچنے والے علماء آپ کو ہل جائیں گے جو آپ کو ایسے پروگرام میں شرکت کا باقاعدہ فتویٰ دیں گے کہ آپ کے لیے جائز ہے دین کے اندر رواداری ہے ایسا ہے ویسا میرے بھائیو یہ رواداری نہیں ہے یہ آپ گویا کہ ان کے دین کو برحق سمجھتے ہیں گویا کہ آپ کفر کو حق سمجھتے ہیں گویا کہ شرک کو آپ توحید ہی سمجھتے ہیں یہ رواداری کے قبیل سے نہیں ہے رواداری کے قبیل کا تعلق رواداری کا تعلق انسانیت سے, سے ہوتا ہے اخلاق سے ہوتا ہے رواداری کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے دین میں ہمارے, ہمارے فرق پڑے اگر دین ہمیں چھوڑنا پڑے نبی کی سنت چھوڑنا پڑے توحید چھوڑنا پڑے ایسی رواداری کو جوتے کی نوک پر ہم رکھتے ہیں وہ رواداری ہے جائے جس کا تعلق اخلاق سے ہے آپ کو دعوت دیا آپ دعوت قبول کر لیجیے آپ جس کا مذہب سے تعلق نہ ہو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا آپ ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں سکتے ہیں ان کے ساتھ نوکری کر سکتے ہمارے نبی کی پرورش ہمارے نبی کی طالب نے کیا جو کہ کی مسلمان نہیں ہوئے ہمار نبی کی دسترخوان پر غیر مسلم بھی آتے تھے غیر مسلم بھی کھاتے تھے یہ سب رواداری ہے اسلام کے اندر اس کا تعلق کھانے پینے اخلاق سے ہے معاملات دین سے نہیں ہے اس کا تعلق لہذا دین کے اندر واداری نہیں ہوتی کہ اپنا دین چھوڑ دیجئے دین کے اندر کمزور بن جائیے اور ان کے دین کو برہرا سننے لگیے اور ان کے دین کو مبارکات دیجیے وہ اپنے دین پر قائم رہیں اپنا دین چھوڑ دیں اس لیے ایسے فتحوں میں مچ جائیے اللہ کے سرفرائے کہ ایک ایسا وقت آئے گا تو جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے اپنا عالم بنا لیں گے بغیر علم ان سے سوال کیا جائے گا بغیر علم کے فتوا دے دیں گے خود گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے آ گیا وہ زمانہ ایسے علماء آپ کو مل جائیں گے جن کے دن کے دل اللہ رب برامین کے خوف نہیں اور شریعت کے رسوس کا ان کا علم نہیں علما کے فتح کا علم نہیں وہ صرف دنیاوی چیزوں کی بنیاد پر بہت ساری چیزیں جو حرام ہیں شریعت کے اندر باقاعدہ اس کو حرار کر دیتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں یہ قطع ان کے یہاں شرکت کرنا جائز نہیں ہے امام سفیان شوری کے قول پیش کر کے میں اپنی بات کو آپ کے سامنے ختم کر دوں امام سفیان سوری بہت بڑے امام بہت بڑے عابد جو تقریب پر تھے وہ فرماتے ہیں فطرت الجاہد جو جاہد عباد گدار ہے اس کے فطرنے سے بچوالب الفاظ اور جو بدکار عالم ہے جو فاجر عالم ہے اس کے فتنے سے بچو فعم نہ فعم نہ فطرۃ الکل مختور کیونکہ یہ دونوں فتنہ ہیں ہر اس شخص کے لیے جو فتنے کے اندر پڑ جانے والا ایک انسان عالم بھائی عالم, عالم ہے یہ فتویٰ دے رہے انسان مان لیتا ہے ایک عابد ہے جاہل اس کے پاس صرف نہیں بات کرنے کا بدات کرتا خرافات کرتا نئی نئی چیزیں پیدا کر لیتا دین کے اندر عبادت کے نام پر زیادہ عبادت کریں گے زیادہ سوا ملے گا لوگ اسے دھوکہ کھا جاتے ہیں لوگ فتنے میں پڑ جاتے ہیں اس فرماتے ہیں کہ جاہل جو عابد ہے اس کے فتنے سے بچو اور جو, جو عالم ہے فاجر ہے یعنی بد کردار ہے اور برا عالم ہے اور عمل کرنے والا عالم نہیں ہے اس کے فتوے جاؤ اس کے فتنے سے بھی نہیں آپ کو بچا لو کیونکہ یہ لوگ دنیا میں فتنے کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں اس طرح سے فتوے آپ کو تھوک کے حساب سے ملیں گے واٹس ایپ پر اور فیس بک پر اس لیے جو معتمد علماء ہیں مستند علماء ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول کو صلف صالح کے فہم قیدے کے مطابق سمجھنے والے ہیں ایسے علماء سے جڑیے ایسے علماء سے وابستہ کی رکھیے ایسے علماء سے مدعے پوچھئے یہ جو بازاری علماء ہیں اور جو دین دنیادار علما ہیں اور اپنے دین کو دین کی دنیا کو دنیا اپنے دین کو دنیا کے لیے بیچ دینے والے علما ہیں ایسے علما کے پاس مت جائیے اور کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آخر تو و خرابی خراب ہوگی اس لیے میرے بھائیوں ایسے تمام عبنوں کے اندر جو متفقل فیصلہ ہے اجماع نقل کیا عبن عبر رحمۃ اللہ اجماع کی مخالفت کرنا آرام ہے یہ کوئی اشتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ ایک عالم نے اشتہاد کیا دوسرے عالم نے اشتہاد کیا یہ اشتہادی مسئلہ نہیں ہے اس مسئلے کے تعلق دین اور قبر سے ہے اس مسئلے کا تعلق ولا بڑا سہل اس مسئلے کا تعلق دوستی اور دشمنی کی بنیاد پر ہے لہٰذا ایسے کے اندر کسی عالم کے فتوی کی بنیاد بنا کر کے شریک ہونا وہ انسان خود گمراہ ہوگا اور جس نے فتوا دیا وہ بھی گمراہ ہوگا قیامت کی, کی پکڑ ہوتی اللہ تعالیٰ دعا, دعا ہے کہ اللہ البامین ہمیں ہر طرح شرح کے شر و سے محفوظ رکھے اللہ ہمارے دنوں کے اندر دین کی عظمت کو پیوشت کرے اللہ ہمیں دین پر قائم رکھے ہر طرح کے شرک و بداد اور سے اور غیر مسلموں کی کفار و مشرقین کی مشابت سے اور ان کی تخلیق سے الله تعالى يحفظناكم جميعا يا بارك الله لكم في القران الكريم ونفع عنكم بلا ذكر الحكيم انه تعالى جواد كريم لكم بر الرف الرحيم